اور اپنی ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے خد سے نکالا اور اب سب کو گاؤں سے لے آیا بعد اس کے کشتان نے می مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاک کرا دی تھی بے شک میرا رب جس بات کو چاہے احسان کر دے بے شک وہی علم و حکمت والا ہے